اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال فخود منہا فإنك رجیم وإننا علیک اللہ نطح لائم الدین آدم علیہ السلام کے واقعہ کا اختصار کے ساتھ ذکر تھا سورت بقرہ اور سورت آعراف کے اندر اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں اللہ رب العالمین نے شیطان سے پوچھا تو نے سلجھا کیوں نہیں کیا جواب دیا اس نے کہ اس وجہ سے کہ میں ایک بشر کو سلجھا کروں جو کنکناتے ہوئے مٹی سے جس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے پیدا کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے فائن نہ کر عجیب یقیناً تو مرد ہو جائے. مردود تکارا ہوا جس کو پر لانت پٹکار ہو جس کی مذمت کی کیا گیا ہو اور اس حال میں وہاں سے اس کو نکالا گیا ہو اور فرمایا کہ تجھ پر لانت ہے علاؤ میں دین قیامت کے دن تک <coughs> کہا شیطان دیف آمزر امید با سن اے میرے رب مجھے مہلت دو اٹھنے کے دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے قال کالا فرمائے تعالیٰ آپ مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہو لیکن کون سے دن تک ایک معلوم وقت تک کہنے کے مطابق نہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ جب سارے لوگ قبروں سے اٹھیں گے میدان مکسر میں جائیں گے اس دن تک مجھے مہلت دو پہ جب پکا جائے گا سارے لوگوں کو مارنے کے لیے رہ جب ساری دنیا کو, کر کو پناہ کروں گا اس وقت تمہیں بھی موت دوں گا کالا شیتان نے کہا اور اب کی بیماں وہ اتنی اے میرے رب بسبب اس کے جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ قرار دیا لوز لغ نہ ضرور میں خوبصورت کر دکھاؤں گا زمین میں مزین کر دکھاؤں گا تزگین دوں گا زمین کی چیزوں میں وہ نہ ہو مجمعین سب کو میں گمراہ کروں گا میری کوشش یہ ہوگی کہ کوئی بھی مجھ سے بچ کر نہ نکلے سب کے سب کو گمراہ کروں گا اللہ مخلسین مگر تیرے بندے ان میں سے جو مخلص ہوں گے وہ بچیں گے چنے ہوئے لوگ وہ بچیں گے راستہ مجھ تک پہنچنے والا ہے اللہ فرحان نے فرمایا یہیں وہ سیدھا راستہ ہے جس پر مخلصین آئیں گے اور وہ اپنے مقصد کو پائیں گے ایک مانا یہ ہدایت ہو مستقین یہ ہے اسی طرح جس کا بیان کرنا اس کی وضاحت کرنا ہمارے ذمہ ہے ہم اس کو بیان کریں گے واضح کریں گے ان لوگوں کے لیے جو صالحین متقین ہیں یہ سرات المستقیم ہم ان کے لیے مبین کر دیں گے یا علاق علاق یہ راستہ ہے المستقیم. راستے کے طرف پہنچانے کے لیے جو مخلصین کا ہوگا سلطان یقینا میرے بندے نہیں ہیں تیرے اللہ منتبہ کمن الغین مگر وہ جو تیری تیروی کریں گے سرکشوں میں سے جو گمراہ ہوں گے گمراہوں میں سے وہ تیرے پیر پیر پیروکار بن جائیں گے تو تیرا بس تیرے دلیل ان لوگوں پر کام آئے گا کیونکہ شیطان کے کی دلائل میں تو کوئی قوت نہیں ہے لیکن قوت ان لوگوں کے لیے ہے جو گمراہ ہو چکے ہیں گمراہنے میں شیطان ان پر غالب ہے اور دنیا کی چیزیں ان کو مزین کر دی ہے ان, ان کو انہیں الجا کے رکھ دیتے ہیں مجمعین اور یقین جانم واد کے ساتھ سب کے سب و جانم ہے جانب میں سب کو اکٹھا کروں گا سب تو ابو آپ اس کے ساتھ دروازے ہیں الگ کیا ہوا ہے تقسیم کیا ہوا ایسا ہر ایک دروازے کے لیے موجود ہے مانے مختلف گروہ ہوں گے اور وہ مختلف گروہ کے لیے ہم نے رستے بنائے ہیں ان رستوں سے وہ جانب میں داخل ہو جائیں گے اس امت کے گمراہ قسم کے لوگ عام طور پر کیونکہ یہ بات اتفاقی ہے مسلمانوں میں اس امت کے گمراہ قسم کے لوگ مقتدین فاسقین فاجرین وہ بھی جانب میں جائیں گے ہاں جن کو اللہ معاف کر دے لیکن جن کو معاف نہیں کرتا ہے اللہ تعالی <coughs> وہ جانب میں داخل ہوں گے جتنا سزا اللہ ان کو دینا چاہتے اس کے فارغ ہونے کے بعد واپس جنت میں آ جائے <coughs> <coughs> اس اعتبار سے گروہ امت کا وہ ہوگا عام فاسقین گناہ گار لو دوسرا گروہ نسوارا کا گروہ ہے تیسرا یہود کا ہے چودہ ساب مجوس کا ہے اس ترتیب سے سات جماعتیں بن جائے گی ایک مطلق بولو جو کافر ہے مشرق ہے چھٹا گروہ ان کا ہے یہ گروہ جب پورے سات کے ساتھ ہے تو جس پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے یہ جی جانم کے ساتھ نام ہے سب ہر ایک دروازے میں اللہ رب العالمین کے لیے تقسیم کر دیا ہے یہ جانم میں داخل ہوں گے اور ان کے لیے پھر جانم کی حصے مقرر ہیں کوئی جہین ہے کوئی جانب ہے کوئی لجوا ہے کوئی ہوا ہاویہ ہے ان کے سارے نام ان کے لیے تقسیم کیا ہے اور ان میں سے ساتواں گروہ ان تمام میں منافقین ہیں تو یہ سات قسم کے لوگ جماعتوں کی صورت میں تقسیم اور ان کے لیے سات نام جانم کے مذکور ہے <coughs> فرما ان کے لیے ہم نے انتظام کیا ہوا ہے. بچ نہیں سکیں گے آپ کے ساتھی ہیں تو ان کے لیے جانم کے مختلف دروازے متعین ناطے متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے فرشتے ان سے کہیں گے سلام داخل ہو جاؤ سلامت کے ساتھ اس جنت میں امن کے ساتھ امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ دخول میں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کو قربت کا حکم دیا ہے وہ ازل فت الجنت المقین قریب کر دینا ان کو وہ رضا نام نکال دیں گے ہم ان کے سنوں میں سے وہ کنا جو آپس میں ایک دوسرے کی معمولی معمولی باتوں میں خیالات کینا وہ ہم نکال دیں گے سر بائی بائی ہوں گے تختوں پر ہم سامنے بیٹھے ہوئے پالنگوں پر اعلی مقامات کے سونے کے بنے ہوئے ریشم کے اس کے بچونے ان پر عام نشہ میں ان کو بٹھائیں گے ان کے اچھے اچھے مجالس جنت کے مختلف انداز اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جنتیوں کا وہاں اجتماع ہونا مجتمع ہونا ایک کٹا ہونا جمعہ بازار کا لگنا اس میں انتفاق ساتھیوں کے آپس میں ملاقاتیں مسلمانوں سے ملاقاتیں ہر ایک کے درجات بلند ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا یہ کوئی ایسے بات نہیں ہے کہ وہاں کوئی کسی کو پہنچانے گا نہیں ایک بہترین ماحول ہوگا ایمان والوں کی ملاقاتوں کا جو وہ چاہے گا اس کو ملے گا جب نبی علیہ صلاحت السلام نے جنت کا ذکر کیا اس میں اللہ تعالی بندے کو ہر ایک چیز دے گا تو ایک صحابی اچانک کہنے لگا سری بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے اللہ کے نبی وہاں کاشتکاری بھی ہوگی حل چلا سکے گا بیل پالے ہوئے ہوں گے زمینیں ہوگی کیونکہ ہر آدمی کو دنیا میں جو چیز پسند ہے, اس کے دل کو لگتا ہے کہ ہاں اللہ تعالی شخص کو کاشتکار کو سب کچھ ہوگا فصلیں آ جائے گی پک جائے گی کٹ جائے گی اس کے دانے غلے نکال دیے جائیں گے اس کے سامنے ایک ڈیر لگا دیا جائے گا یہ گندم یہ مکھائی ہے اس بڑوں خوش ہوتے نہیں چون <تصفح> جنت کے اندر باغات کے اندر نصب نہ ان کوئی تکاوٹ ہو. وما ہم نہیں ہوں گے وہ اس سے نکالے جانے والے باغات کی ذکر ہو رہے تو انسان کے دل میں بات آ جاتی ہے انسان تیسری طور پر دنیا کے ماحول کو دیکھتا ہے بعض اوقات ایسے باغات ہوتے ہیں جس سے میوات توڑنے میں بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں پر چڑھنا ہوگا اتارنا ہوگا تو محنت ہے <coughs> لوگوں پر پسیینہ گر رہا ہوتا ہے جب باغات سے میوے جمع کرتے ہیں بہت عجیب حال ہوتے ہے ہمارے ایک ساتھی سواد کے مبلک ہیں عبد الرحمان صاحب وہ کہتے میں بعد میں گیا تو باغوان سے میں نے پوچھا کہ یہ جو مزدور لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں ان کو آپ کتنے پیسے دیتے ہیں دیہڑی کتنا دیتے یہ عام لوگوں کو ڈیڑھ سو دیتے ہیں یہ کو 200 سو روپے دیتے بولو کیوں اس کو دو سو روپے دیتے یہ کریٹ کا سر بناتے ہیں کریٹ کا کریٹ میں ہوا رکھتے نا تو اوپر اس کے خوبصورت اچھے اچھے دانے جمع کر کے تو یہ کریٹ کا سر بناتے اس لیے اس کے دیاڑی پچاس روپے زیادہ ہے وہ مزاقی سبق کہتے سر بناتے نہیں یہ بولو سر بگاڑتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تم بیچ بیچتے ہو آگے پیچھے اندر ایک جیسا ہونا چاہیے جیسا کہ گلے کے ڈیر سے گزر گیا اور اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے غلہ گلے نکل ہاتھ گلا نکلا اللہ کے نبی نے فرمائیے زمیندار کو دکاندار کو یہ کیوں ایسا ہے کہاں بارش ہوئی تھی بارش کی وجہ سے غلہ گلا ہو گیا تھا تو فرمایا اوپر سوکھا کیوں ہے اوپر سوکھا اور اندر سے گلا ان دونوں کو یا تو الگ کرو گلا الگ ہو جائے سوتا الگ ہو جائے نہیں تو پھر یہ گلا نظر آنا چاہیے اور یہ تو مومن غشا فل جو دھوکا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے تو وہ کہنے لگا کہ یہ نہیں بولو کہ سر بناتے ہیں بولو سر بگاڑتے ہیں تو ہمارے لوگ کہتے ہیں نائی کے پاس بچے کو لے جاؤں تاکہ اس کا سر بنائے के سر بنانے کے لیے تو لے کے جاتے بگاڑنے کے لیے کہتے ہیں نائی کے پاس لے جو اس کا سر بنائے بال بنانے کے لیے نہیں بگاڑنے کے لیے لے جاتے جنت میں پھر تکلیفیں نظر آتی ہیں باغات میں دنیا کے تو اللہ تعالی نے فرمایا نہیں یہ دنیا کے باغات نہیں ہے لا یمثلهم فیها نصب اس میں مہلت تکاوت نہیں ہوگی کہ تم باغات میں باغو دوڑو میوے توڑو سر بناؤ کریٹ بناؤ ایسا نہیں ہوگا وہ تو صحیح بخاری کے حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی بیٹا ہوا ہے اور ایک درخت کے اوپر آخری شاخ کے آخری ٹہنی کونے میں اس پہ دانا نظر آئے گا میوے کا دانا درخت کے اوپر میوہ لگا ہوا ہے اور اپنے اگر باغات میں کہیں سیر کیا ہو تو سب سے اوپر جو دانا ہوتے ہے وہ چاہے کیسے بھی ہو لیکن بہت خوبصورت لگتے ہو انسان چاہتے ہیں کہ کسی کو توڑو تو جب اس کے دل میں خیال آئے گا تو اللہ رب العالمین اس شاخ کو جھکا دے گا آتے آتے وہ دانا بالکل اس کے گود میں آ جائے گا اور یہ اس کو توڑ دے گا توڑنے کے بعد یہ درخت پلٹ کر واپس اپنے جگہ چلا جائے گا جب یہ پھر پلٹ کے دیکھے گا تو پھر اس میں دانا لگا ہوا نظر آئے گا اللہ عالمی نے ایسے تیاری کی ہے اپنے بندوں کے لیے فرمایا کہ یہ نعمت ایسا نہیں ہے کہ تم اس سے نکالے جاؤ گے اس میں مستقل رہوگے نباد خبر دو میرے بندوں کو یقیناً میں بڑا بخشنے والا نہایت کرنے والا ہوں اس میں توبے کے ترغیب <تصفح> میرے بندوں کو بتا دو میں بہت ہی میربان ہوں بہت ہی معاف کرنے والا ہوں جو اپنے اوپر ظلم کر چکے ہیں, کر ہیں توبہ کرتے, کرتے ہو تو رحمت کا دروازہ کھلا ہے آ جاؤ نہیں تو پھر جان لینا میرا پھر بہت سخت ہے نب بے خبردون کو ابراہیم ابراہیم سلام کے مہمانوں کے متعلق ابراہیم علیہ السلام کی کے مہمانوں سے ڈر رہے ہیں یا اختصار درمیان میں کچھ باتیں یہاں چھوڑ دی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں مقامات میں براہم علیہ سلاۃ السلام نے جب ان کو کانا پیش کیا نہیں دی ہم خود سے خوفزدہ کہ غلام ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں علم والے بیٹھے کے اللہ اس کو نبوت دے گا رسالت دے گا اللہ نے اس کی دعا قبول کی ایسا بیٹھا اس کے ساتھ نبوت کی بے بشارت قانا فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے ابشار کمون علیہ امسن ہیل کے باروں کیا تم خوشخبری دیتے ہو ایسے حال پر مجھے کہ پونٹی ہے مجھے بڑاپا و بمتبشیرون کس چیز کی اب تم خوشخبری دیتے ہو مانا خوشخبری کا طریقہ, طریقہ کار کیا ہے کیسے بشارت ہو مانا کے حالات میں اولاد ہو اس سے تو انکار نہیں ہے رب العالمین وہ تو ہر کام کر سکتا ہے لیکن انداز کیا ہوگا اسی طرح ہم رہیں گے قالو نے کہا بشرا نا قبل حق فلا تكم من القانتين ہم نے اپ کو بشارت دی ہم اپ کو بشارت دیتے ہیں بالحق ایک حقیقی امر پر امر واقعہ ہے جو تو کہتے ہیں ایسا ہوگا تین مت ہو جانا اپنا امیدوں میں سے بڑھاپے میں نا امید نہ ہونا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کون ہے اپنے رحمت کے اپنے رب کے رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے الدوال مگر گمراہ مانا یہ رب کے رحمت سے کوئی بھی نا امید نہیں ہوتا ہے مگر وہ لوگ نا امید ہو سکتے جو گمراہ ہو میں تو اللہ کی رحمت سے کسی صورت میں بھی نا امید نہیں ہوں میرا سوال تو یہ ہے کہ بشرون کس چیز کی خوشخبری دیتے ہوں اس موسم میں کس انداز سے دینا مقصود ہے مانا جس طرح پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسی میں ہوں گے اور اسی انداز میں اللہ تعالیٰ اولاد دے گا علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا مریم کے لیے مریم میں فرمایا ربو اسی طرح بغیر کے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا کال فرمایا سلون ابراہیم علیہ السلام السلام سے خوف پریشانی تو ختم ہو گئی تو پھر یہ سوال کیا کہا ابراہیم علیہ سلاۃ السلام نے کیا مقصد ہے تمہارا بھیجے گئے فرشتوں یعنی اس سے بڑھ کر خطبہ بڑا کام کیا اور کوئی اہم م... کام پر تم آئے ہو کوئی اہم مشن لے کر آئے ہو اس کے ماں سے جواب دیا انہوں نے کال اللہ قوم مجرم ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کے طرف کون سے مجرم قوم کہاں لوت اللہ السلام کے قوم تو انہوں نے ان سے کہا وہاں تو ایمان والے بھی ہیں انہوں نے جواب دیا اللہ سوائے السلام کے کنبے کے ان کو نجات دیں گے سب کے سب سب کو نجات دیں گے قدرنا سوائے اس کے بیوی کے مقدر کر دیا ہم نے اس کو مانا اس کی گنتی میں نام آ چکا ہے وہ اللہ کے میں باوجود نہیں دیکھنا ہے یہ دیکھے گیسلات السلام کے پاس بھیجے گئے فرشتے کالا فرما اللہ سلطو السلام نے یقیناً تم ناشنا اجنبی لوگ ہو یہ سب کے سب وہ باتیں ہیں جو علم غیر کی نگی ہے ناشنا لوگ ہو اور ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ ان سے مکالمہ اجنبیت انسانوں کی صورت میں ان کو معلوم نہیں ہے یہ فرشتے ہیں انہوں نے کہا بل جنا کب ماں قانون فی ام کر بلکہ ہم تو آئے ہیں آپ کے پاس اس چیز کے ساتھ جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں مانا آپ کی قوم کے لوگ اس بات میں ابھی تک شک میں مبتلا ہے کہ اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آ سکتا ہے تو ہم اسی چیز کو لے کر آئے ہیں ان کے شک زائل کر دیں گے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا عذاب کیسے ہیں وَآتَيْنَا قَبِلْ حَقِّ وَإِنَّا نَسْوَانَ جَخُونَ یقیناً ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ہم سچے ہیں معنی ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے ہم جو پیغام لے کر آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ہم سچے قاسد ہیں جو کچھ ہم بتاتے ہیں وہیں ہوگا یہ سچائی کی خبریں ہیں بھی بہ اہل کا فصلے چلو اپنے اہل کو بقتم من اللین رات کے حصے میں وتبعاد برہم اور پیچھے چلو ان کے آپ پیچھے رہو اپنے ایمان والوں کو اگے لے چلو آپ ان کے قیادت کرو نگرانی کے لئے پیچھے رہو ولا ينتفق منکم احد اور نہ موڑ کر پیچھے دیکھے تم میں سے کوئی بھی ومزود چلو ہے جہاں تمہیں حکم دی جائے جو حکم تم دیے جا رہے ہو وہاں چلو الیہ کل امر اور فیصلہ سنا دیا ہم نے ان کو اس معاملے کا اندا بر الحاڑا جڑے ان لوگوں کے مقتون کاٹ دیے جائیں گے مثب صبح کے وقت ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آئے گا صبح کے ٹیم وَجَاَهْلِ الْمَدِينَ اَسْتَبْشُرُونَ آئے بستی والے بڑے خوش خرم آئے خوشیہ بناتے ہوئے چلو ہم کو شکار مل گیا ہے لڑکے خوبصورت لوت علیہ السلام کے گھر میں آئے ہیں تو ہم ان سے اپنا مو کا کر دیں گے اس عمل کا ارتکاب کر دیں گے جس کے وہ مریض تھے بالا فرماں علیک علی الصلوۃ والسلام نے اننا اولای ذی فی فلا تبذون یقینا یہ میرے مہمان ہے نہ تم مجھے رسوا کرنا ان کے بارے میں وتقلھا در الله تعالی سے ولا تخذن مجھے ذلیل نہ کرنا قالو انہوں نے کہا اولم ننہا کا کیا ہم نے نہیں رکھا ہے تمہیں آنے العالمین لوگوں کے بارے میں لوگوں کے حمایت سے ہم نے آپ کو رکھا نہیں ہے کہ آپ اور لوگوں کے بھی حمایت کرتے ہیں قال آپ فرمایے انہوں ترہی صلی اللہ علیہ نے ہاولائی بنا تھی یہ میری امت کی بیٹیاں میری ان کن تم فائلین اگر ہو تم اس عمل کو کرنے والے معنی نکاح کر لو امت کے جو عورتیں ہیں یہ میرے بیٹیاں ہیں ہر نبی امت کے لیے اب باپ کے منگل پر ہوتا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے عزیز صحیح بخاری میں کہ میں تمہارے لیے جس طرح ہوں جس طرح باپ باپ اپنے اولاد کو ہر چیز کے بارے میں نصیحت کرتا ہے چھوٹے بچپنے کے آداب پھر جوانی کے آداب بڑھاپے کے باتیں سب باپ بتاتا ہے تو میں بھی تمالی بمنز الاب ہوں اور ہر نبی کے لیے یہ معاملہ ہوتا ہے اس سے یہ نہیں کہ میرے بیٹوں کو لے لو اور یہ جو گھر میں مہمان آئے ہیں ان کو چھوڑو ایسے فاسق فاجر کو نبی اپنے بیٹیاں کہاں دے گا مراد اس سے امت کے عورتیں ہیں لاہمر کام لکرت مہون آپ کے زندگی کے قسم یہ لوگ اپنے نشے میں مست ہیں اور ایسے مست یا مہون کے سرگردان تھے یہ قسم کا نا اللہ تعالی کا مخلوق پر یہ جائز ہے اللہ کے لیے اس میں کوئی قباحت اور شرعی نہیں ہے ہاں مخلوق کے لیے یعنی میں آیا ہے من حلفل غیر اللہ اشر کا جس نے غیر اللہ پر قسم اٹھایا اس نے شرک کیا اللہ تعالی نے اپنے ندی کی عمر پر قسم اٹھایا تیرے عمر کی قسم تیرے زندگی کی قسم یہ اپنے نشے میں مست ہے پا حضرت مس مشرقین پکڑ لیا ان کو چیخنے اشراق کے وقت اب یہاں دو باتیں آ گئی ایک تو یہ کہ مصبحین صبح کے ٹائم ایک یہ کہ مشرقین اشراق کے وقت مانا یہ ہوا عذاب کا آغاز ہوا صبح کے ٹائم اور جاری رہا اشراک تک تین عذاب بھیجے نا اللہ نے ان پر فرشتے کا چیخ ان کے دلوں کو پاڑ دینا اور دوسرے نمبر پر ان کے اوپر پتروں کو برسانا تیسرے نمبر پر ان کی بستی کو زمین سے اٹھا کر واپس زمین پر مار دینا جیسے ان کا عمل ویسے ان کے لیے سزا باقی قوموں کے لیے سزا مختلف ان کی سزا سب سے مختلف اس کہ ان کا عمل شرک کے ساتھ یہ جو آپس کی خرابی اور بربادی تھی یہ عمل اللہ کو انتہائی ناپسندہ ناپسندیدہ ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالی نے تین عذابوں کا اہتمام کیا اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے فرشتے کو بھیجا اور آلیہا ہم نے اس کے اوپر والے سیکھ و نیچے مارا اٹ دیا بستی کو جیل کنکری کی قسم میں سے مٹی جو آگ میں پکا کر کنکری بنایا جاتا ہے جس سے لال بلاک بنایا جاتا ہے اسی طرح ہم نے ہم کے اوپر پتر برسا دیئے ہیں تین عذاب آواز کے عذاب زمین کلٹی کرنے کے عذاب پتر برسانے کے عذاب پہلے آواز کے ذریعے سے اللہ نے پکڑا ان کو پھر ان کو پتروں سے مارا پھر ان کی پڑی بستی کو الٹ دیا نف کل آیات متوسم یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل فکر کرنے والوں کے لیے سوچ فکر جو لوگ کرتے متوسمین یہ وہ لوگ ہیں جو غور فکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ سب نشانی کو کہتا نا نشانوں کے ذریعے سے علامات کے ذریعے سے غور اور فکر کرنا کیونکہ ان کے بستیاں ابھی بھی موجود ہے مکے سے جاتے ہوئے شام کے طرف جس کو اس وقت سوریا کہتے ہیں سوریا رستے میں یہ بستی پڑتی ہے اور یہ وہ رستہ ہے جو شاعرہ ہے شاعرہ اس وقت میں شاعرہ ہے یہ تو اس شاعرہ پر آنے جانے والے سب لوگ اس بستی کو دیکھتے ہیں یہ لوز علیہ السلام کی بستی ہے ان نہ <مُخِيم> اور یقیناً یہ بستیاں ایسے رستے پر ہے جو کہ اب تک موجود ہے مقیم ہے ایسے رستے پر جو اب بھی موجود ہے اس بستی پر اللہ نے ان کو لوگوں کے سامنے بطور عبرت رکھا ہے <الْمُؤْمِنِين> یقیناً اس میں ایمان والوں کی مانا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ عبرت کے لیے ہے ایمان والے ان سے عبرت لے صورت حوض میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جب لوت علیہ سلاۃ والسلام نے قوم کے زور اور قوت اور مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی دے گا ان پر ابھی عذاب ہونا چاہیے ابھی ابھی فرشتوں نے کہا نہیں صبح کے ٹائم عذاب آئے گا ان نما الصبح ان کے ساتھ وعدہ صبح کے ٹائم کا ہے صبح ہو قریب کیا صبح قریب نہیں ہے مارا ابھی صبح ہونے والا ہے آپ لوگ بستی خالی کرو ان کے اوپر عذاب آنے کی تیاری ہو چکی و انکان صحاب الحکت ان محفف انمسل یقینی طور پر اصحاب الکا بستی والے لذا لمین ظالم دین ایک کہتے ہیں جہاں کثرت سے درخت موجود ہو باغات بڑے باغات والے پس انتقام لیا ہم نے ان یقیناً یہ دونوں بستی والے لب امام مبین راستے پر ہیں کون سا راستہ جو بالکل ظاہر راستہ ہے لط علیہ السلام کے یہ قوم اور یہ شعیب علیہ السلام کے قوم ان دونوں کے بستی قریب قریب ہے اور دونوں اس رستے پر واقع ہے جس کا پہلے ہم نے ذکر کیا شام کے طرف سوریہ کے طرف جاتے ہوئے رستے میں واقع ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کو تباہ کیا لیکن وہ ظالم تھے وَلَقَدْ قَدَّبَا أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ یقناً جھٹلایا تھا اصحاب الحجر نے ہجر والوں نے منسلین مرسلین وَسُلُقُونَ علاقے کا نام ہے اس علاقے والوں نے نبیوں کو جٹلایا شعیب علیہ السلام ان کے پاس گئے ہیں دعوت دی ہے انہوں نے دعوت کا انکار کیا ہے تو عید کو ٹکرایا وہ آتے ہم نے ان کو ان سے عراض کرنے والے قانون جمن تے وہ تراشتے تھے پہاڑوں سے گرمین بے قوف ہو گر یوں سمجھنا گویا کہ ہم یہاں مستقل ہمیشہ رہیں گے اور یہاں سے ہم نے جانا ہی نہیں ہے کوئی ہم سے پوچھ نہیں سکتا ہے اگر نبیوں کے مخالفت کی ہے اس پر اس بات کی پر کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کوئی عذاب دے گا پہلے اللہ سرحان نے صاحب علیہ السلاۃ والسلام کو مدین والوں کے طرف بھیجا وہاں سے دعوت کے بعد قوم کے تباہی کے بعد ہجرت کر کے ہجر والوں کے پاس آئے تو دونوں کی دعوت میں فرق ہے ایک جگہ اس کے دعوت میں اللہ نے ذکر کیا اخوہ ان کا بھائی کیونکہ قوم سے تھا قوم سے جو نبی ہوتا ہے اس کے لیے لفظ اخوہ استعمال ہوتے ہیں قوم کا بھائی ہوتے وہ یہ ایک والے حجر والے ان کے پاس جب شعیب علیہ السلام آئے ہیں تو یہاں دعوت میں اخوہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے اس لیے علماء نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ یہاں پر یہ ایک مہاجر کی صورت میں آیا ہے دائی اور مدین والوں کے درمیان میں وہ مقامی ان کا بائی مقامی شخص کے حیثیت سے تو اس لیے وہاں اس کے لیے کا الفاظ استعمال کیا ہے ان کو دعوت دے دی لیکن دعوت انہوں نے قبول نہیں کی اور وہ اپنے کاروائیوں میں مست تھے پاڑوں کو تراشنا اور اپنے لئے اعلیٰ قسم کے گھر بنانا موجزوں کو انہوں نے پامال کر دیا اللہ رب العالمین نے پھر عذاب بیجا ان کے اوپر فا خزدہم اس رائحہ دم بہین فس پکڑا ان کو چیخنے صبح کے وقت فما اغنانہمہ کانو یفسبون نئی عنایت کیا ان سے جو وہ کسب کر رہے تھے مارا جو مال دولت انہوں نے کمایا تھا وہ مال وہ کمائی ان کے کام نہیں آئی کیونکہ افراد یا مال اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں روکتا ہے کیونکہ اللہ سالحان کے سامنے یہ چیزیں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی ہے اللہ کا عذاب تو استخبار سے اللہ کی طرف توجہ کرنے سے وہ رک جاتا ہے تو فرمایا کہ ہم نے ان کو تیس نیس کر دیا تباہ کر دیا یہاں دو نبیوں کا ذکر اصحاب ایکا والوں کے لیے صحیحب علیہ السلام کے دعوت اور اصحاب الحجر والوں کے لیے صالح سلام کی دعوت ان دونوں واقعات کو بالکل اختصار کے ساتھ بیان کیا اور ہجر کے دعوت میں وہ آتے نہ ہوں آیا جمع استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ صالحسلام کو اٹھنی کے ساتھ ساتھ اور بھی اور اونٹنی کے اندر بھی اس کی بہت سارے علامات اتنی زیادہ مقدار میں پانی پینا اتنا زیادہ مقدار میں دودھ دینا اور پتھر سے نکلنے کے بعد فوری طور پر اس سے بچے کا پیدا ہونا یہ بہت ساری چیزیں اس میں ایک اونٹنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے معجزات پیدا کیے تھے تو فرمایا کہ ان قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا برباد کر دیا ان کے جرموں کی وجہ سے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو جو کچھ اس کے درمیان میں ہے مگر حق کے وہ ان ساعتیں آتی ہیں اور یقیناً قیامت آنے والی ہے پس رہے ہے جمیل آپ در گزر کرے اچھا در گزر کرنا اچھے انداز میں کہ آپ حق بیان کریں حق بیان کرنے کے بعد جو بھی اس کی مخالفت میں باتیں آتی ہیں اس کی پرواہ نہ کریں برائی کا جواب برائی سے نہ دے بلکہ اچھائی سی دیں ان تمام اچھے اسلوب کو استعمال کرے یہ سب جمیل ہے ان نرب کا ہو خلم یقیناََ آپ کرب پیدا کرنے والا ہے خوب جاننے والا ہے وہی پیدا کرنے والا ہے ہلاک وہی ہے اور بہت ہی جاننے والا ہے مبالغے کے لیے اللہ بہت پیدا کرنے والا اللہ کا بہت مخلوق ہے پیدا کی اور پیدا کر رہا ہے پیدا کرے گا قرآن العظیم یقین دی ہے ہم نے آپ کو سات آیتے جو بار بار دورائے جانے والی ہیں اور قرآن عظیم سب من المسانی کے بارے میں بخاری کی روایت میں ہے سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ایک دن کہ میں اس کمرے سے بیٹھک سے نکلنے سے پہلے آپ کو ایک عظیم صورت بتاؤں گا جب یہاں سے اٹھیں گے مجھے یاد دلا دو کہتے باتیں ہوتی رہی پھر اللہ کے نبی اٹھ کر جانے لگی میں نے کہا اللہ کے نبی اپنے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو عظیم صورت سناؤں گا تو نبی علیہ صلاحت نے فرمایا کہ وہ عظیم صورت صورت ہے اور پھر فرمایا کہ سب آم من المسانی وہ سات آئے ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے معنی ہر نمازی ہر رکعت میں امام مقتدی منفرد عورت مرد چھوٹے بڑے دن رات کی نمازیں نفلی فرضی عیدین استخا جنازے کی نماز کوئی بھی نماز ایسا نہیں جس میں فاتحے کے بغیر وہ رکعہ ہو جائے اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فاتحے کو ایک خاص مقام اللہ نے قرآن میں دی اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنے تعلیم میں دی ہے والقرآن العظیم اور قرآن عظیم قرآن عظیم میں ایک تفسیر کے مطابق وہ فاتح کے ہی نام ہے یہ قرآن کریم جو فاتحہ یہ قرآن عظیم ہے اور جیسے کہ اس کو ام قرآن بھی کہا گیا نہ ڈال آپ اپنے انکے اپنے نظر ان چیزوں کے طرف جو فائدہ دیا ہم نے اس کے ساتھ ازبا منہم عموم کے قسم قسم لوگوں کو کئی قسم کے لوگوں کو ازوا جبین کافر ہیں منافق ہیں مشرق ہیں مختلف قسم کے لوگ اور دنیا کے مال سے ہم نے ان کو مالا مال کیا ہے تو آپ ان کے مال کی طرف نگاہ مت اٹھاؤ اس لیے کہ مال اور دولت یہاں سے میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ ان کافروں کے منافقوں کو بدماشوں کے مال کی طرف اپنا نگاہ مت اٹھاؤ اس کہ مال دولت دنیا کی چیزیں ان کی طرف نگاہ اٹھانے سے انسان کے حقیرت کا نقصان ہوتا ہے تو نبی کے لیے تعلیم نبی علیہ السلام تو دنیا کی چیزوں سے انتہائی زہد رکھنے والے تھے کنارہ تھے یہاں تک کہ فرمائے کہ اوہد کے سونے کا پہاڑ میرے پاس ہو صرف بخاری کی روایت میں ہے تو ایک دن اور ایک رات میں اپنے پاس رکھنا نہیں چاہوں گا ایک دن ایک رات سونے کا پہاڑ اوہد کا پہاڑ سونے کا ہو میرے پاس تو تین دن میرے اوپر نہ گزرے کہ میں اس سے پہلے پہلے اس کو ختم کروں گا اب اتنی بے رغبتی دنیا میں اور اللہ ان سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو مال دولت ہے ان کی طرف نگاہ مت اٹھاؤ اس لئے کہ ان کے طرف نگاہ اٹھانے میں نفتان ہے وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ اَرْغَمَّتْ قَهُنْ پَرْ وَحْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور جکھا دے اپنے بادو ایمان والوں کے لئے معنی ایمان والوں کے ساتھ شفقت کرو نرمی کرو ان کی تربیت پر اپنے توجہ رکھو ایمان والوں کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کی دربار میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایمان والوں کے بارے میں بہت ساری تعلیمات دیتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کا رشتہ اللہ کے ساتھ عظیم رشتہ ہے کیا ہے چھوٹا سا انسان چھ فٹ کا پانچ فٹ کا ساڑھے پانچ فٹ کا کہاں وہ عظیم بادشاہ اور وہ اس زمین پر چلنے پھرنے والے کے ساتھ اپنے ولایت کا اعلان کہتا ہے ولایت کا اعلان کرتا ہے کہ یہ میرا دوست یا ان کے لیے تربیت وَقُلْ عَوْنَ فَرْمَا لِجِي اِنَّا نَمْ نَزِيرٌ مُّبِين یقیناً میں اڑرانے والا ہوں کلا ظاہر میں تو کلا ڈرانے والا ہوں بس یہ آپ کی دعوت کما انزلنا جس طرح نازل کیا تھا ہم نے عذاب کو عال المختصمین تقسیم کرنے والوں پر مکہ کے اندر کچھ افراد جس کا ذکر پہلے ہم چکے ہیں ان کی اعمال کا کاروائیوں کا سولہ آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے خلاف ان کا مہم خاص کر خاص کر حج کے دنوں میں ان کی یہ ذمہ داریاں ہوتی تھی کہ جو بھی حج پر آتے ہیں ان کے لیے انتظامات کرو کیا انتظامات کرو کھانے پینے سربت پانی کے انتظام کے ساتھ انتظام یہ کرو کہ ان تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی نہ ہو جائے رسائی ہو جائے تو ان کے ذہنوں میں کہیں اس کی دعوت داخل نہ ہو جائے ان کو ڈراؤ کہ ایسا شخص ہے اور یہاں پر وہ دعوت دے رہا ہے لیکن ان کے باتیں مت مانو <coughs> ولید بن مغیرہ وہ ان سولہ افراد کا بڑا تھا امیر تھا پاسفاجر اللہ کا باغی اس وقت یہ ان کے کمان کر دیتے مان کو سمجھانا <coughs> اور گلیوں کو رستوں کو انہوں نے تقسیم کیا تھا مختصمین تھے قسمے کہاں لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ لوک ہے اس کے پاس شہر کا اثر ہے اور باپ دادا کی جن سے تمہیں پھیر دیں گے ان کے باتیں نہیں سننا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر عذاب بھیجا تھا حنظل مختصمین اللہ نے ان کو تباہ کیا تھا ہلاک کیا تھا کوئی خاص آذاب کا ذکر مرفوز حدیث میں نہیں ملتا ہے لیکن مختلف موقعوں پر اللہ نے تباہ کیا اللہ قرآن کریم کو ٹکڑے کیا مطلب ٹکڑے ٹکڑے بنایا قرآن کریم پر مختلف فتوے لگائے کبھی کہا یہ تیرا کلام ہے خود بناتے ہو کبھی کہا نہیں یہ ساحروں کا کلام ہے کبھی نہیں اساتی نے پہلے لوگوں کے کس سے کہانیاں قرآن کو انہوں نے اور قرآن کو ٹکڑے بنانا یہ بھی لوگوں کا طریقہ ہے قرآن کھانے کے لیے اس کو ٹکڑے بناؤ پارے پارے کرو اور لوگوں کے ہاتھوں میں ایک ایک دو ایک پارہ تم پڑھو ایک پارا وہ پڑھیں ٹکڑے ٹکڑے بنا کر اپنے مقصد کے لیے قرآن ٹکڑوں کے لیے نہیں آیا یہ الگ بات ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے جس طرح اماں پارا کو الگ ہیں صرف تربیت کے لیے لیکن قرآن خانے کے لیے ٹکڑے کرنا یہ یقینی طور پر جرم ہے دو دو پارے بناتے ہیں کوئی چاپتا ہے دو دو پارے کٹے قرآن خانے کے لیے کا یہ ٹھیکہ بالکل شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن خانی کا بلکہ یہ بدترین رسم ہے قرآن کریم رسم کے لیے نہیں آیا قرآن کریم عمل کے لیے آیا ہے قرآن کریم کی اس آیات سے کہ وہ اللہ سلیل انسان ما سہا انسان کے لیے نہیں ہے مگر جو اس نے کوشش کی ہے علماء نے ثابت کیا ہے کہ غیر شخص کا عبادت جو وہ نفل پڑھے وہ قرآن کی تلاوت کرے وہ روزے رکھے اور وہ کسی غیر کی طرف منسوخ کرے کہ اس خاجر اس کو مل جائے نہیں ملے گا قرآن کھانے بھی اس میں داخل ہے کوئی شخص قرآن پڑے ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے ہو گیا نہیں ہو سکتا ہے یہ بدنی عبادت ہے بدنی عبادت کے لیے دلیل ضروری ہے بغیر دلیل کے بدنی عبادت غیر کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے جیسے کہ عمرہ ہے حج ہے روزہ ہے یہ وہ عبادت ہے, اس میں تفصیص آیا ہے حج بدل کوئی کسی کے کر سکتا ہے باپ کے لیے بیٹی ہیں بیٹیاں ہیں وہ حج اور عمرہ کر سکتے ہیں بہت شدہ شخص اس کے قریبی رشتہ دار روزے رکھنے کے بارے میں اختلاف ہے فرضی روزہ رہ جائے اس کی طرف سے فجیا دینا یا روزے رکھنا فجیا تو اتفاقی ہے روزے رکھنے میں اختلاف لیکن یہ کسی غیر کے لیے قرآن پڑھنا یہ تو یقینی طور پر بدت ہے قرآن کو ٹپڑے کیا انہوں نے بھی کیا تو انہوں نے بھی کیا فرمایے آپ کو اور اب قسم پس ہے تیرے رب کا لنس علم ضرور ہم ان سب سے پوچھیں گے آپ ماکانو یا مرون جو وہ یہ عمل کر رہے تھے یہ جو انہوں نے عمل کیا ہے ان عامال کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے فس بما بیماتو مر فس کر سنا دو آپ جو حکم دیے جا رہے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کھول کر بیان کرو وہ کرو مشرقین سے مانا یہ کہ آپ کھول کر بیان کرو اللہ کے توحید کو اور ایک مانا یہ کہ آپ مشرقین کے سینوں کو پاڑ دو کیونکہ توحید ان کو بہت ناگوار گزرتا ہے تو آپ اچھی طرح کے توحید کو بیان کرو تاکہ مشرقین کے سنی پڑ جائے جیسے کہ قرآن نے مشرقین کا حال ذکر کیا ہے یہ توحید کے بیان کرنے پر بہت ناراض ہوتے ہیں اور اپنے مشرق بڑوں کے تعریفوں پر بہت خوش ہوتے ہیں اپنے بڑوں کے بارے میں پھر ناراض ہوتے ہیں ان کی مخالفت میں کوئی بات کرے انتمزین یقینا ہم کافی ہیں آپ کے لیے مذاق کرنے والوں سے سزا کرنے والوں سے ان کا دفاع تیرا دفا ہمارے ذمے اللہ, اللہ کے سیوا اور آن قریب وہ جان دیں گے اپنے انجام کو. ان کا انجام جو ہونے والا ہے وہ جان لیں وہ رقض نالم یقینا نام جانتے ہیں انسوی یزوی کا تنگ ہوتا ہے اب کسینا بیمایا پولون. اس چیز کے ساتھ جو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ناراض پریشان ہو جاتے تھے نا کیونکہ انسان اور انسان میں تبعی اعتبار سے یہ حرکات موجود ہوتے ہیں بعضوں پر ناراض ہوتے سینہ تنگ ہو جاتے ہیں انسانی کمزوری ہے یہ اللہ فرمت ہمیں معلوم ہے ان کے اقوال پر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے آپ پریشان ہوتے ہیں وَسَّبْ رَبِّ تَصْبیح بیان کرو اپنے رب کے حمد کے ساتھ ہو جاؤ سجا کرنے والوں میں سے وہ بد رب بگا عبادت کرو اپنے رب کا ہتعایا کل یقین یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم کہ اللہ کا یہ عبادت کرتے رہنا یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے یہاں پر صوفیوں کا بوقیدہ اس آیاس سے انہوں نے استدلال کیا ہے صوفی کہتے ہیں یہ کہ وحدت الوجود اور شہود والے کہتے ہیں بڑے بڑے ولی ہوتے ہیں نا اور وہ عبادت نہیں کرتے کہتے وہ عبادت کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ وہ یقین کے درجے کو پہنچ چکے ہیں یقین کے درجہ کہتے یقین کا ایک خاص درجہ ہے انسان عبادت کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ اللہ کے ساتھ اس کا یقینی معاملہ بن جاتا ہے اس کا پختہ یقین بھروسہ اللہ کے ساتھ ایک قربت کا معاملہ ہو جاتا ہے پھر وہ عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں عام لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں یہ عبادت کیوں نہیں کرتا ہے خاص لوگ اس کو جانتے ہیں اس لیے کہ وہ مقام کے عبادت کے خاص مرتبے پر فائد ہو گیا ہے. اس کا یقین بن گیا ہے. یہ اتنا گندا عقیدہ ہے جو شریق قرآن کے خلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں تھا اللہ کے ساتھ گفتگو کرنا اللہ کے ولایت کے اعلی ولی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی ہے دوست ولی بمانائی دوست ہے نا تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خلیل کہا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا ہمارے نبی کو دوست کہا خلیل کہا حبیب کہا تو کیا یہ دوستی کی اعلیٰ درجات نہیں ہے تو اس کو حکم ہے کہ عبادت کرو حت کا یت یقل یقین یہاں یقین بمانے موت ہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے اور اس کے جلیل سی بخاری کے وہ عدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک طرف علی رضی اللہ تعالی نے کندھا دیا ہوا ہے دوسرے طرف عبداللہ بن عباس اور نبی علیہ السلام نے ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرض نماز کے لیے مسجد میں آنے کا ارادہ کیا ہے اور اپنے قدموں میں اس کی طاقت نہیں ہے کہ قدم اٹھا سکے تو زمین پر اپنے دونوں قدم اس کے اس طرح گسٹتے آ رہے ہیں کہ زمین پر اس سے دو خطوط بن رہے ہیں لکیرے بن رہی ہے زمین پر اور لا کر کے اللہ کے نبی کو ابو بکر کے قریب بٹایا ابو بکر کڑے ہیں نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں ابو بکر نبی علیہ السلام کی ابتدا کر رہے ہیں اور لوگ ابو بکر کی ابتدا کر رہے ہیں اتنے کمزوری بیماری کے عالم میں وہ لگا ہوا عبادت کر رہے ہیں تو اگر ایسا کوئی شریعت میں راستہ ہوتا کہ جب انسان کو اللہ کے ساتھ یقین بن جائے تو عبادت موقف ہو جائے گا عبادت نہیں کرے گا پھر تو ہمارے نبی کو یہ عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کا یقین تو بن گیا تھا تو یہ ملحدین کا ملحدین مشرقین کا ہم کہتے ہیں یہ وہ یقین نہیں ہے اگر اس کا معنی یہ ہے تو پھر صورت مدثر کا وہ یقین اس پر پسپا کرو یہ جہنوی کیا کہیں گے جہنوی جانب میں کہیں گے نا جب جنتیوں سے پوچھیں گے ماں سولکم فی سفار قالم نل مسلم حتان ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم مسکنوں کو کانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم اللہ کی بغاوت میں مصروف تھے ہمارا قیامت پر یقین نہیں تھا حتیکل یقین یہاں تک کہ ہم کو یقین گیا یہ تو وہ یقین ہے جو کافروں کا قلعہ تھا اگر اس حیات کو اس حیات کے ساتھ ملا لے تو مانا تو واضح ہو جاتا ہے کہ یقین سے مراد موت ہے لیکن اگر صوفیوں کا مانا لیا جائے تو صوفیوں کی اس کے اس معنی کے اعتبار سے کے حیات کا یہ معنی ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں یقین والے ہیں وہ سارے جانوی ہیں اس لیے کہ وہ مشرق ہیں ان کا یہ فکر ہے یہ سوچ ہے تو یہ جانمی ہے حالانکہ شریعت کا مانا شریعت ہی کرے گا تو موت کا مانا ہے یہاں پر حت یت یقل اور صورت مریم میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بتایا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے کیا کہا تھا کہ اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے وہ اوسانی بس زکات اور اللہ کا مجھے حکم ہے کہ میں نماز ادا کروں گا زکات دیتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں جب تک میں زندہ ہوں مانا موت تک تو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا صورت کے خصوصیات کا تمنا روباما مومنی کا سم اللہ کے توحید کو قبول کر لیتے جانم میں نہ آتے نمبر دو قرآن کریم کی حفاظت کا اعلان اور اس کے ساتھ احادیث داخل ہے نمبر تین آدم علیہ سلاۃ والسلام کی تخلیق کا ذکر اس مادے کا ذکر جس سے اس مادے کا ذکر جس سے اللہ نے جان بنایا ممارج نمبر چار وہ لوگ جو دو فرقوں میں تقسیم تھے مقذبین دو گروہ عرب کے اندر جو اللہ رب العالمین کے بغاوت کے مرتقبین جھوٹ بولنے والے تھے اللہ نے ان کو تباہ کیا نمبر پانچ آداب دعوت کے آداب دعوت کے اندر دلیری اور اچھے اخلاق اس کو اپنانا اور دلیری کے ساتھ اللہ کے دین کو آگے پہنچانا صورت <تصفح> ماقبل کے ساتھ اس کا تعلق پہلے اللہ سبحان تعالیٰ نے صورت حجر میں سابقہ لوگوں پر عذاب کا ذکر کیا پہلے لوگوں پر عذاب کا اترنا اللہ تعالیٰ موجود لوگ جو مکے میں موجود تھے مقزبین اب جٹرانے والے ان پر اللہ عذاب کی نزول کا ذکر کرتا ہے نمبر دو مشرقین کو اللہ رب العالمین نے پہلے صورت میں ڈرایا اور ان کے عقیدے کا ذکر کہ وہ اللہ کی مشیت سے استدلال کرتے ہیں کہ ہم شرک اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اگر ایسا نہیں چاہتا تو ہم نہ کر سکتے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے استدلال پر وت کیا ہے کہ اللہ کبھی شرک نہیں چاہتے نمبر تین پہلے صورت میں اللہ نے ذکر کیا عذاب کے آنے کا واقعات کے ساتھ تو اس صورت میں اللہ تعالی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اپنے بندوں پر کہ ہم عذاب لاتے ہیں تو نعمتیں اتنا دیتے ہیں کہ ان کو کوئی گن نہیں سکتے اس کے بعد عذاب کا آنا ہوتا ہے نمبر چار پہلے اللہ رب العالمین نے دعوت کے لیے آداب ذکر ہے سورت کے آخر میں پسدا بمات عمر تو اب یہاں پر اس صورت میں بھی اللہ رب العالمین اس کا ذکر کریں گے دائی کی دعوت کے طریقے نمبر پانچ پہلے میں اللہ تعالی نے شیطان کے سلطان کا ذکر کیا کہ اس کا ایمان والوں پر بس نہیں چلے گا ہاں جو اللہ کے باغی ہیں ان کے بہانے اور دلائل وہ انہی پر چل سکتا ہے مانا شیطان کے بہانے و ان پر زیادہ قوی ہے تو اس صورت میں اللہ تعالی اس کے اقسام کا ذکر کریں گے کہ وہ کئی طریقوں سے ہر بھی استعمال کرتے ہیں وہ اپنے ماننے والوں پر اور ان کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ ان کی شرک کے مختلف طریقے ہیں اور آخرت کے انکار اور توحید کے انکار کے مختلف طریقے ہیں صورت کا عنوان ہے مشرقین کے اس استدلال پر رد کرنا جو کہتے ہیں کہ ہمارا شرک کرنا اللہ کے مشیت سے ہے ہمارا اللہ چاہتا ہے تو تب ہم کرتے ہیں اللہ نہ چاہتے تو ہم یہ کام نہ کر سکتے اللہ رب العالمین نے اس سورت میں اس کا رد کیا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین شرک نہیں چاہتے اگر اللہ شرف چاہتا تو اس کی رد نہ کرتا قرآن میں کئی مقامات پر